بہن بھائی جیسے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی ملاقات ملک کے ممتاز فنکار حسن سے کرائیں گے تو اس وقت مہدی حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام مہنگا آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کو آج یہاں کیوں بلایا جی انٹرویو کے سلسلے میں انٹرویو کے سلسلے میں تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے ہم نے تو باتیں کرنے کے لیے بلایا آپ کو ضرور یعنی یہ پروگرام آپ سنتے ہیں صبح نا ہاں موقع ملتا تو سنتا ہوں میں اچھا تو آئیے گانوں کی باتیں کریں بہت سے سننے والے آپ سے بہت سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم نے خطوں میں سے بعض سوال نکالے ہیں کچھ اپنی جانب سے تو پہلے تو وہی سوال کہ گانا کیسے شروع کیا کس سے سیکھا یہ باتیں آپ خود ہی بتا دیں ہاں یہ میں ویسے بتا چکا ہوں لیکن پھر دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں گانا میرے خاندانی یعنی ورثے میں ہے اور میرے اپنی گھر میں میں نے اپنے چچا سے سیکھا جی کس گھرانے سے تعلق ہے آپ کا میرا کال پی سیسوان سے نکاس ہے لیکن ہم ہمارا اپنا گھرانہ جے پور ضلع میں اسٹیٹ منڈاوا ہے تو گھرانہ ہمارا کالپی پی سیسوان کا ہی ہے جی اچھا یہ گانے سے جو لگاؤ ہے آپ کو اس کی کوئی خاص وجہ ہے گانے سے لگاؤ جی شوق کرتا ہے جی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ شوق شوق کرتا ہے تو وہ کسی سے متاثر ہوتا ہے شوق کی بات ہے اور کا سے ہے جی چھ پانچ چھ سال کی عمر سے میں راتوں کو کے میں اپنا تان پورا گھر میں ملا کر اچھا اچھا اور گاتا رہتا تھا جس پہ میری والدہ کبھی کبھی ناراض بھی ہوتی تھی تو ایک دن والد صاحب نے منع کیا میری والدہ کو یہ ایسا آئندہ مت کرنا جی کہ نہیں یہ صحت خراب ہو جائے گی سارے سارے رات ہی جگتا رہتا ہے شوق تھا نا شوق تھا تو انہوں نے منع کیا کہ نہیں اس کو ہے عشق ہے سروں سے سروں سے لگاؤ ہے تو جی اس, اس کو ڈسٹرب مت کرو تو پھر اس دن کے بعد والدہ نے اس بات کو محسوس کیا اور جی سوری کہا مجھے کہا بیٹے مجھ سے غلطی ہوئی ٹھیک جی ہے آپ جو کر رہے ہیں کیجیے اچھا اچھا سوال ذہن میں آتا ہے کہ فلمی گانا جو ریڈیو سے بچتا ہے تو وہ کتنے مرحلوں سے گزر کر یعنی پہنچتا ہے تک کہ پہلے پہلے لکھا جاتا اسٹوری کے ساتھ ساتھ سچویشن اور اسٹوری پہلے رائٹر سناتا ہے جی شاعر کو سچویشن سناتے ہیں جی سین یہ ہے ہمارا جی رو یا ہیروئن ہیرو سے کیا کہنا چاہتی ہے تو وہ اسٹوری سن کے اس کے بعد پھر شاعر لکھتا ہے لکھنے کے بعد میوزک ڈائریکٹر اس کو کمپوز کرتے ہیں تو اس دوران آپ موجود ہوتے ہیں وہاں پر نہیں جب ہمیں ریہرسل اس گانے کی کرائی جاتی ہے تو اس وقت اس کی سچویشن ہمیں بھی بتاتے ہیں جی کہ تأثر پیدا کرنا کہ یہ سچویشن ہے اس گانے کی جہاں پر گانا فلمایا جائے گا جی جس سین پہ تو اس کا ہم اپنا تخیل تصور جو ہے وہ ہم بنا کر جی اپنے ذہن پہ اور کر کے وہ بات اور ریکارڈنگ کے وقت پر وہ ہم گاتے ہیں اور وہ ریکارڈ میں تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا صاحب آپ نے گانے بہت سے گائے ہیں یعنی ان گانوں کی گنتی نہیں ہے جی جی تو کوئی گانا ایسا ہو جو آپ کو بہت پسند آیا ہو اور سب سے منفرد ہو تمام گانوں میں وہ ہاں گانے تو پسند تو سبھی ہی آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب گانا سنتے ہیں ہم تو اپنی خامی اس میں ہم دیکھتے ہیں جی اس سے یہ ہے کہ پھر دوسرا گانا جب گاتے ہیں تو وہ خامی اس میں نکال لیتے ہیں جی وہ نہیں ہوتی اس میں جی جی اور پسند اگر ہماری کوئی مقام مقام کر جائے ایک ہو جائے جی. تو آگے پھر ہمیں بڑھنے کا موقع نہیں ملتا نہیں, کوئی گانا ایسا ہوگا نا کہ جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہوگا فلمی گانا کوئی یا کوئی غزل کوئی گیج جی. آپ کا اپنا ہاں تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ گانے لے. آپ سنوائیے پبلک کو تو کوئی گانا آپ بتائیں یہ چاہت کا گانا بھی مجھے چاہت کا گانا تو نہیں دو شرمیلے نین پیار بھری دو شرمیلے یہ آپ کو بہت پسند ہے اور یہ رفتہ رفتہ اچھا اچھا یہ بھی بہت اچھا لیتا ہوا ہے اس کے مشاہدی مجھے بہت پسند ہے اچھا تو ایسا کریں کہ وہ پہلے چاہت کا گانا سنوا دیں سننے والوں تو یہ ایسا نہیں کہ آپ کچھ گنگنانا پسند کریں اس گانے کو چاہت کا گانے کو یہ مطلب ہے کہ لوگوں کی بہت بڑی فرمائش ہے جی کہ جب کوئی فنکار یہاں آیا کرے تو ریکارڈ تو ہم سنتے رہتے ہیں کچھ گانے ان سے مطلب بغیر سازوں کے بھی گواہ کیجیے ہاں بغیر سازوں کے لیکن وہ سوال غلط ہے کیوں اس لیے کہ جو تاثر پیدا کرتا ہے آواز گانے کا جو تاثر ہے جی وہ ساز رکھے اس لیے جاتے ہیں کہ سننے والے کے کان تک ایک النکار سروں کا پہنچے جی اس کے بعد وہ گانا جی یعنی بغر سازوں کے گانا یوں ہوتا ہے جیسے انسان کے کپڑے اتار لیا جائے ہاں <laughs> یہی <laughs> بات نہیں میرا مقصد یہ تھا کہ محبت ہے نا آپ کی آواز سے لوگوں کو ہاں وہ ہاں تو آواز میں سنا سکتا ہوں ہاں تو اس گانے کو اگر گنا دیں آپ دو شملے نین کو تو یہ بہت ساری فرمائش پوری ہو جائے گی لیکن سور کا فرق نہ پڑے پھر وہ رکاوٹ تو ہم بعد میں سنوائے گے نا پیار بھر دو جن سے ملا میرے دل کو چ شرمائے کیسے مجھے شرم ہاں تو ہمارے سننے والے دوستوں نے سن لیا ہوگا کہ جی ہاں سن لیا ہوگا صاحب سازوں کے علاوہ بھی یعنی سازوں کے بغیر بھی اچھا گاتے ہیں اچھا نام اللہ کا جی بس اچھا گاتے ہیں کوشش کر رہے ہیں زندگی کا کوئی واقعہ آپ کو یعنی کوئی دلچسپ واقعہ یاد ہو آپ کو تو واقع زندگی میں بہت سے آئے ہیں تو ابھی میں نے آپ کو ایک بتایا بھی تھا واقعہ ایک واقعہ تو عجیب سا آیا تھا میرے ساتھ شاید کچھ لوگوں نے تو کافی لوگوں نے وہ سنا تھا سلیم رضا کا انٹرویو جی آ, لیکن بہت سے لوگ نہیں سن چکے تھے ویسے بھی کافی دن ہو گئے وہ ہوا یہ تھا کہ لندن ہم سکسٹی فور میں جب گئے ہیں جی میڈم نور جہاں سلیم رضا میں ایم اے مین والا کی پورا ٹرپ تو اسی تاریخ کو جس تاریخ کو ہمارا جہاز تھا فلائٹ رات کو تین بجے تھی جی تو وہ اچانک ہمیں فلائٹ کے متعلق اطلاع ملی جبکہ اس دن میرا پروگرام تھا جی تو پروگرام میں نے جلدی جلدی ختم کر کے اور پروگرام سے ہی میں اٹھ کر سیدھا ایئرپورٹ گیا جی تو ہوا یہ کہ جب میں پہنچا جہاز کو جرمنی کے ایئرپورٹ تھا کون سا تھا مجھے نام یاد نہیں اس وقت لیکن دن نکل آیا تھا جب ہم نیچے اترے تو بہت سے انگریز میری طرف میرے پیروں کی طرف بہت گھور گور کے دیکھ رہے تھے جی تو میں نے کہا پتہ نہیں کیوں دیکھ رہے تو میرے ساتھ جو خان صاحب سنگی نواز تھے ناظم علی خان ہاں. ان کی نگاہ جو میرے پیروں کی طرف پڑی تو انہوں نے <laughs> تو, تو میں تو بھی ایک لال کالا تھا جوتے بدل گئے تھے وہ اصل آیا ہوگا جس سے جوتا بدلا ہوگا آپ نے نہیں وہ بےکار ہو گیا اس کے لیے ایسا ہے آپ کو متاثر کیا ہو؟ سے ہیں جن سے متاثر سے قدر پسند ہے نور گیا ہوا سانوریا नहीं? وہ ایسے کچھ ہے ہاں جی اچھی صلاحیت اچھا گانے سے متعلق بہت سی باتیں ہو رہی ہیں جی کچھ چلے آپ کے گھر تشریف لائیے گانا آپ کی بیگم کو پسند ہے موسیقی یعنی شوق ہے بہت زیادہ کتنا زیادہ یعنی آپ سے فرمائش نہیں بلکہ لگاؤ ہے کہ جب میں بیٹھ کی رات کو ریاض کرتا ہوں یا کوئی دھن بناتا ہوں تو, تو چائے بنا بنا کے پلاتی ہوں گی. ہوتی ہیں اور وہ اصلاح کرتی ہیں ساتھ ساتھ یہ اسلحہ کرتے ہیں یہ इसلاح इसلاح بات اچھی نہیں لگی یہ پرانی بات ہے اچھا اچھا یہ جو آپ نے یہ گا چکے ہیں جی کوئی तो نئی, तो نئی بات کہ ان کو گانے کا شوق ہے خود ہاں شوق مطلب خود تو نہیں گاتی لیکن اتنا یعنی ان کو اچھا کہنا کہ مطلب تنقید بھی کر سکیں اور یہ تو وہی کر سکتا ہے جس کو بہت کچھ آتا کوئی گانا ایسا ہو جو ان کو بہت پسند ہو آپ کا گایا ہوا نہیں سارے گانے ان کو پسند ہے نہیں کوئی گانا تو ایسا ہوگا نا کہ جو وہ بھی گنگناتے ہوں کبھی موڈ میں میں نے سنا نہیں کبھی یعنی گاتے بھی نہیں سنا آپ کو نہیں کوئی گانا ایسا نہیں جو ان کو پسند ہے سب پسند نہیں جتنی بھی جی سب ان کی رائے سے کی اچھا مثلا ایسی کوئی غزل جس میں ان کی رائے کو زیادہ دخل ہو آپ کو یاد ہے کوئی جی مثلا کون سی غزل یہ دھواں سا کہاں سے کیا میں گیت تھا اللہ بخش بخاری صاحب کے زمانے میں جی تو اس میں دھواں دھوئے کی شکل سروں میں دھواں اٹھتا ہے تو نہال عبداللہ صاحب میرے رشتے بھی لگتے ہیں تو انہوں نے بھی شکل بنائی تھی دھوئے کی اور اس غزل میں جو دھواں جہاں پر لفظ آتا ہے وہاں میں نے بھی کوشش کی ہے اسی طرح دھوئے کی شکل بنانے کی شوروں سے اس طرح اور وہ لوگوں کو اچھی لگی اچھا تو تو اس وقت میں ہے اس دھوئے کی شکل دوبارہ یہاں بنانے کی مطلب یہ ہے کہ دھوئیں کی شکل یعنی بنتی ہے کہ دھوئے کی کیا شکل ہے جی پہلا سوال تو یہ ہاں دھوئے کی شکل ہے زمین سے آسمان کی طرف اٹھتا ہے اٹھتا لیکن سیدھا نہیں ہاں وہ یعنی جی چوڑی کی شکل میں وہ شکل یعنی گولائی بنتا جیسے ہاں سپرنگ ہوتا ہے جی لوہے کا جی جی یعنی اس کی شکل یوں سمجھ لیجیے جی جی تو اس طرح اگر وہ سپرنگ بنایا یا گلائی میں جی تو وہ ذرا سا کر کے اگر آپ بتا دیں کہ سرو سے کس طرح سے آپ نے کو نمایاں کیا دیکھ تو سے اٹھتا ہے یہ یہ دھو سروں کی لپیٹ میں میٹ کے ساتھ یعنی وہ یو پھر شکل مطلب ہے کہ یہ غزل جب بھی بچتی ہے تو دھواں جو لفظ ہے اس سے دھواں جو ہے سامنے آ جاتا ہے جی جی جی بہت اچھا سروں کا رچا ہوا ہے اس میں اور اچھا کھیل ہے سروں کے ساتھ اچھا میری ایک بات جو ہمارے اکثر نہیں معلوم اور چلیے آج بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اسی ریڈیو پاکستان سے گانے کے علاوہ اناؤنسمنٹ بھی کیے ہیں یاد ہے آپ کو اناسمنٹ موسیقی کے پروگراموں کی اس کی تفصیل ترتیب بتائی ہے جی. یعنی ایک اناؤنسر کی حیثیت سے حیثیت سے نہیں تو ان کی وضاحت کی ہے اور اناس کیا ہے کہ یہ فلاں ڈائریکٹر تھے اور ایسے تھے اور انہوں نے یہ دھن بنائی اور بنی اور راگ کا وادی سنوادی کیا ہے اچھا مجھے یاد ہے لوگ یعنی جس اسٹائل سے آپ گاتے ہیں اسٹائل سے بہت سے گانے والے ہمارے ملک میں موجود ہیں تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے کہ مطلب کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے کہ آپ کے اسٹائل پہ ان کو بھی گانا چاہیے یہ کہ ان کو اپنا الگ اسٹائل کو اپنانا چاہیے یہ تو اگر کسی کے سٹائل کو اپنا سٹائل بنا کر جی اگر چلے گا انسان کسی بھی فن میں نقل جیسے کہتا ہے ہاں تو وہ کامیاب اس لیے نہیں ہو سکتا کہ حقیقت موجود ہے ہاں کہ ایک آرٹسٹ کو جبکہ آپ سن چکے ہیں آپ تو دوبارہ دوسرے سے آپ کو سنیں اصل کو سنیں آپ نقل کو سنیں اچھا بیسے اس میں یہ کہ اتنے زیادہ فنکار آئے میدان میں آپ کی نقل کرتے ہوئے تو کوئی ایسا فنکار ہو جس سے آپ متاثر ہوئے کہ ہاں بھائی یہ جو وہ سر لگاتا ہے وہی سر لگاتا ہے جو میں لگاتا ہوں کوئی ایسا ذہن میں آپ کے یعنی وہ میرے شاگردوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے جس کو بتایا ہے باقی تو آپ کے میں... شاگردوں میں سے مثلاً کافی ہیں لڑکے پرویز مہدی ہے جی جو جیسے آپ سمجھتے ہو کہ یہ سلامت علی ہے وہ بھی اب ٹھیک ٹھاک گانے لگے ہیں جی وہ بھی کراچی میں تھے پہلے لاہور میں ہیں جی تو وہ اس کا اچھا اسٹائل ہے کلاسیکل رنگ میں پکا اسٹائل ہے آپ کو کون پسند ہے نئے گانے والوں میں لڑکی جو فیمل ہمارے پاس ہے نا اختر ابھی آیا تو بچی ہے کم ہے عمر اس کی جی لیکن امید ہے کہ یہ بہت اچھی ہو جائے گی لیکن ابھی بچپنا ہی کچھ آپ کو پسند ہے ٹیسٹ وہی بات ہے کہ کراچی میں اگر لوگوں سے پوچھا جائے صاحب کیا پسند ہے آپ کو تو کہیں گے جی نہاری نہیں میں اپنے گھر میں کھاتا ہوں لیکن روز ایک چیز ہر آدمی کوئی اتم بھی نہیں کھا سکتا ہاں بدل بدل کے یہ انسانی فطرت ہے جی چینج ہے انسان لیکن پھر بھی کوئی ایک ایسی چیز ہوگی جو اپ کو زیادہ اچھی لگتی ہوگی مثلاے کے پاس لوگوں کو گوڑہ کی دال پسند ہے ہمم پسند کی بات ہے نا ہمارے ایک Rajasthan میں کھڑھی پکتی ہے اچھا وہ خاص طور پہ پکائی جاتی ہے یا کھنڈلی ایک ڈش ہے ہمارے ہاں تو وہ کبھی تشریف لائیں آپ میرے غریب خانے پہ تو آپ کو کھلائیں تو آپ کہیں گے کہ آپ <laughs> نے صحیح کہا اچھا اچھا کچھ کھانے ایسے بھی ہوں گے جن سے آپ پرہیز کرتے ہوں گے مثلا یہ کہ فنکاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ اچار نہیں کھاتے کھٹی چیزیں نہیں کھاتے آواز بیٹھ جاتی ہے ہاں یہ صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے غلط غلط صحیح ہے صحیح ایسے ہے کہ انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ وجود بنایا ہے انسان کا انسان کو جو اس دنیا میں پیدا کیا ہے جی اتنا قوت دار یعنی ایک شہ بنا دی اللہ نے کہ اس کو جسم کو جیسی عادت ڈالے آپ طبیعت کو جی وہ جسم برداشت کرتا ہے اچھا تو یہ عادت پہ ہے اگر شروع سے پرہیز ایک آرٹسٹ کرتا ہے جی تو واقعی اس کو وہ جس چیز سے وہ پرہیز کرے گا اور وہ چیز کہیں غلطی میں کھا لے غلطی سے کھا لے تو نقصان دے جائے گی آواز کو جی. میں کٹائی بھی اچار بھی, بھی. <laughs> دانت کٹھے سے, سے. پان کھانے والے کو ذرا سی آپ ترسی کو چیز دے دیں دانت کٹے ہو جائیں گے <clears throat> لہٰذا کھٹی چیز نہیں کھاتا پرہیز کرتے ہیں تو हैं. ویسے آواز کے لئے نقصان تو ہے کھٹائی اور برف <clears throat> اچھا پہلا جو تھا وہ تھا گلوں میں اختلاف ہے اور آپ کو تو یقیناً اختلاف ہوگا گانا تو میں تو آپ کی بات کرے تو اس کا مطلب یہ گانا تھا وہ فلم شکار کا گانے بہت بعد میں آ گئے ہم جی یہ انیس سو تینتیس کی میری پینتش ہے جی اور میں سات آٹھ سال کا تھا جی پانچ سال کی ہوئے نا تینتیس سے تینتیس پانچ سال کا تھا میں جی تو یہ عمر تھی میری اور ریکارڈ تو موجود نہیں ہے لیکن یہ خواہش ہے دل میں وہ جو پہلا گانا آپ نے سن انیس میں گایا تھا اس کی ایک استائی اگر شروع کے بول آپ گنگنا دیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ پہلا گانا کون سا تھا میرے خیال خواب کی دنیا لیے ہوئے میرے خیال خواب کی دنیا لیے <ہوئے> <میرے> پھر آ گیا کوئی رخ لیے ہوئے میرے خیال خواب کے دنیا لیے تو مدی بھائی یہ گانا تو تقریباً 20, سال پہلے کا ہے آپ کو آج تک کیسے یاد ہے یہ اس لیے کہ کافی ہٹ ہوا تھا اور اس کی کافی ریہرسل ہوئی تھی جی. کیونکہ پہلا گانا تھا پہلے فلم تھی میری تو اس کے لیے میں دو تین مہینے پہلے یہاں کراچی بلا گیا تھا اچھا نیا نیا شوق تھا आ, شوق تو تھا لیکن میں شروع سے میری کوشش یہ تھی بکول میرے والد صاحب کے اس فن کو کبھی یعنی بے قدری کے ساتھ نہیں بیچنا جی اور اس کی بے قدری نہیں کرنی جی اس کی عزت خود کرو گے تو تمہاری عزت ہوگی اچھا جتنے بھی گانے آپ گاتے ہیں تو وہ آپ کو یاد رہتے نہیں اب بہت سے گانے ایسے ہیں کہ جو ایٹ ٹائم میں سیٹ پہ جا کے گائے ہیں تو وہ دوبارہ سے میں مجھے ریہرسل کر کے یاد کرنا پڑتا گانا جب ہے مطلب ہے کہ وہ ریکارڈنگ آپ نے کرا دی ریکارڈ بن گیا پھر لوگوں نے آپ سے فرمائش کی تو آپ کو دوبارہ یاد دوبارہ اس لیے کہ وہ فوری جو ٹائم تو بڑے بڑے اس میں واقعات پیش آتے ہوں کہ لوگ آپ سے فرمائش کرتے ہوں گے نا ہاں مثلاً ابھی کافی دن ہو ایک سال ہوا ہے جی یا سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے یا اسلامیہ کلب میں فنکشن ہوا تھا کراچی میں جی تو بلکہ سال سے زیادہ اس میں شیروں میں تھا تو تین انترے تھے بارہ چتیس بن جاتے ہیں بہت زیادہ بڑا گانا ہے تو یہ بس پھر میں لوگوں نے فرمائشی تو یہ تو کہہ نہیں سکتا یہ بہانا سوری اس میں سے کوئی وقت کاپی میں سے کوئی نکالنے گیا ہے اور مجبور نے یاد کیا دوبارہ ریکارڈ خریدا ہوگا تو یہ جتنے بھی آج کل گانے ہو رہے ہیں جی دو تین سال سے اور یہ سب تقریبا اب, اب اتنا ٹائم نہیں ہے آرٹسٹوں کے پاس بھی نہیں ہے میوزک ڈائریکٹروں کے پاس نہیں ہے جی میوزیشنوں کے پاس نہیں ہے جی پہلے تو یہ تھا کہ دو دو دن ریحرسلیں ہوتی تھیں جی دو دن تین دن ایک گانے کی ریہرسل اس کے جی پاس ریکارڈ کیا اب فوری طور پہ وہ بس سیٹ پہ ہم مائک پہ گئے اور گانے ریکارڈ سے پہلے یاد کیا گانا اور ریکارڈ کیا تو یہ ہے اچھا ریڈیو کی جو ریکارڈنگ ہوتی ہے غزلوں گیتوں کی یہ اپ کے لیے مشکل ہوتی ہے یا فلمی گانے کے ریکارڈنگ آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے ریڈیو کی ریڈیو کے جو غزل گیت ہوتی ہے جی یہ ریکارڈ کرتے ہوئے کو دشواری پیش आती है क्योंकि کمپوزیشن اپنی ہوتی ہے اپنا مطلب ہے ان دشواری تو نہیں پیش صرف اگر اپنی کمپوزیشن پر کوئی دشواری نہیں پیش تو فلمی گانا ریکارڈ کرانے اور فلمی گانا بھی جو کمپوزر اگر وہ بہت سے سوال ہم نے کیے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو جو آپ کرنا چاہیں یا کوئی ایسا پیغام جو سننے والے بہن بھائیوں کو آپ دینا چاہیں ہاں وہ یہ ہے کہ کم سے کم آرٹسٹ جو ہیں سنگر جی موسیقار جی, ان کے لیے کی جو حوصلہ افزائی ہے جی, وہی زندگی ہے جی, تو حسنا فزائی, حسنا فزائی سے بڑھتا ہے حوصلہ افزائی جی, بھی بہتر موسیقی کی پے زیادہ کریں موسیقار کی حوصلہ افزائی جی تو اس سے یہ ہوگا کہ موسیقی اور بہتر سے بہتر جی Uh, پیدا ہوگی اور کمپوزر کمپوز compose کریں گے اچھا آپ کی حوصلہ افزائی تو ہمارے پڑوسی ملک کی بہت ممتاز گلوکارہ لتا منگیشکر وہ خود بہت بڑی عظیم عورت ہیں اور میری ملاقات بھی ہوئی ملاقات سے اور اچھا گانے سنے آپ نے ان سے اور آپ سے انہوں نے سنے انہوں نے میرا شو دیکھا تھا میں اور خود نہیں گائی وہ سانح گائی ویسے آپس میں جی ہاں تو پیغام دے رہے تھے میں یہی پیغام بتا رہا کہ ہماری جو حوصلہ افزائی ہے وہ اچھے انداز میں ہے ہونی چاہیے ہونی چاہیے اگر ہم چچورے گانے جی اور اس پہ ہمیں وا وقت مل گئی تو ہم تو ہمیشہ ہو گئے <laughs> صحیح نہیں وہاں ٹوک دیا جائے ہمیں تو وہ اب جو موسیقی نئی ڈگر پر آ رہی ہے مغربی موسیقی سے مل رہی آ کر اس کے بارے میں کیا کہیں گے ہاں اس میں مغربی ہم نے گانا سنا نا ڈیئر آئی لو جی تو اس میں کچھ آرکیسٹرا آپ نے دیکھا بالکل مغربی اسٹائل ہے تو لیکن اس میں میلوڈی ہے ہماری اچھا مشرقی مشرقی میلوڈی ہے میلوڈی ہمارے ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے اور ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے میلوڈی ہماری اپنی باقی سازوں کا استعمال کر سکتے ہیں مغربی طرز پہ اچھا گھڑی میں اس وقت یعنی گھڑی یہ کہہ رہی ہے جو روز روز بچتے ہیں وہ بچ چکے ہیں جو روز بچتے وہ بچ چکے ہیں تو اب آپ کا بہت بہت شکریہ ریڈیو والوں کی جانب سے بھی کارکنانہ ریڈیو کی جانب سے بھی اور سننے والے بہن بھائیوں کی جانب سے بھی مہربانی میں بھی ان کو بڑے عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں خدا حافظ اور امید ہے کہ وہ پسند فرمائیں گے یہ ریکارڈ میری پسند کے خدا حافظ خدا حافظ